الحمد للہ الحمد للہ وقفہ اماد من علیہ منشیطرجیم بسم اللہ الرحمن حدیث نمبر دو سو دس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خزان عثان ہو سطر اللہ عورت ہو ومن کف عز بہ کف اللہ عنہ بہ یومتی قبل اللہ عضر تین حصے ہیں حدیث مبارکہ کے سب سے پہلا حصہ منخزانہ لسانہ ہو سطر اللہ عورت ہو خزن فتح یفتح ہو یسمع خزن دونوں سے اس کا معنی آتی ہیں حفاظت کرنا اسی سے آتا ہے خاجن نگران کو کہتے ہیں لسان زبان سطر اللہ عورت ہو گزشتہ حدیث میں دونوں معنی گزر چکے ہیں سطار اور عورہ کے معنی بھی عورہ عیب ستارا چھپانا حدیث کا دوسرا حصہ ہے غزہ بہ کف اللہ عنہ کف ملقیہ کف نسر اس کے معنی ہوتے ہیں روکنے کے غصے کو کہتے ہیں کسی سے معذرت کرنا افتیال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاتر مایامان خزانہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اتر اللہ عورت اللہ تبارک و تعالی اس کے عیبوں کو چھپائیں گے ومن منقف غضب اور جس نے اپنے غصے کو روکا کف اللہ عنہ عذابہ یومقیامہ اللہ تبارک و تعالی روک دیں گے اس سے اس کے عذاب کو قیامت کے دن جس نے غصے کو روکا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قیامت کے دن اس کے عذاب کو روک دیں گے وَمَنِ اَحْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ وَبِلَ اللَّهُ عُذْرَ اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذر کیا معذرت کی توبہ کی تو قبل اللہ و عذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر معذرت کوئی اس کی توبہ کو قبول مانع عذر کرنا. کہ جس نے عذر کیا اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰ قبول فرمائے دید. اس حدیث کے تین حصوں میں پہلے حصے میں فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تبارک مطالعہ اس کے گناہوں کو چھپ گے کل کے آمد ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت سارے گناہوں کی وجہ بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اگر کوئی یاد نہیں مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دی ان میں سے ایک زبان اور نمبر دو شرمگار تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں اس لیے کہ بہت سارے گناہ انسان زبان کی وجہ سے کرتا ہے اس میں زبان کا دخل ہوتا ہے تو اس لیے جس شخص نے زبان کی حفاظت کی یعنی اسے گناہوں سے محفوظ رکھا کوئی بھی بول ایسا نہیں بولا کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کا مخالف ہو تو گویا اس نے حفاظت کی تو جو ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیلے میں اور بدلے میں کیا دیں گے سطر اللہ عورت ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو اس کے عبوں کو اس کے گناہوں کو, کو چھپا لیں گے کل قیامت کے جاتی امن کف غذب ہوں کف اللہ عضابیاں اور جس نے اللہ کے لیے اور اللہ سے ڈر کر غصے کو روکا انتقامی غصہ اس کو روکا اور انتقام نہیں لیا اللہ تبارک و تعالی کی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی قیامت کے دن بدلا دیں گے اس غصہ روکنے کا وہ کیا ہوگا کہ کف اللہ و عانب وہی وہ ملک اللہ تعالی اس قیامت کے دن اس سے عذاب کو روک دیں گے اور تیسرے نمبر پر فرمایا و منظر قابل کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے اللہ سے معافی مانگی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے جیسے خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور جو اور لگو تو منع تعلی اللہ, قبل اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے معذرت کی حضر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور توبہ کی قبیل اللہ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حضرت کو اس کی معذرت کو اس کی توبہ کو قبول فرمائے گی جی تحقیق دیکھیے من خزان رسان صلّہ عورت من شتی خزن فیر ضمیر خائر یسانہ مضاف حمیر مضافل حضاف مضافل مل کر مفول بھی فیل اپنے فائل بھی شرط اللہ فعل مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبری ہو کر اللہ و عورت ستر فیل اللہ و فعل عورت مذاف حضمیر مضافل مذاف مضافل مل کر مفول بھی خیل اپنے فائل اور مقول بہی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر جزا چرط الجزا مل کر جملہ فیلیا شرطیہ ہو کر لے <تصفح> من عاطف منقف کف اللہ ضمیر فائل غلب اور مضاف مضافل مل کر مغول بھی فیل اپنے جان مجلور مجلو مل کر متعلق مزافل مل کر بھی فیل کے یومل قیامت یوم و مزاقل مزافلے مزافلے مزافلے مل کر مفعول بھی مفعول فعل تو قیامت فعل اپنے فائر متعلق اور دونوں مفولوں سے مل کر جملہ فہریا خبری ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فہریا خبریہ شرطیاں ہو کر معتوف امل غرفہ من اعتذر الاللہ قبیل اللہ عذرتہ عذرہ من شکتی اعتذر فیل ہوا زمین فائل الاجار لفظ اللہ مجرور جار مجرور مجرور متعلق وی فیل کے فیل اپنے فائل اور متعلق سمیل کر زمل فیلی خبریہ ہو کر شر قبیل اللہ عذر قبیل فیل اللہ فائل عذرہ مزافو زمین مزافلے مزا مزا فیلے مل کر مفول بھی فیل اپنے فائل مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلے خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلے ہو کر علی اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر جملہ پھیلیا شکیہ حدیث نمبر دو سو گیارہ علم عالم حضرت <udik> من <النار> <مننار> ابو <حرائے> رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ماضی مجہ کا سیرا ہے کتما مانا چھپانا ماضی معلوم ہے کل ماضی مجہول کا سیرا ہے الجما یل جما مانا کسی چیز کو لگام لگانا رسی لگانا لجام لگام کو کہتے ہیں رسی کو کہتے ہیں نار آب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاتر مایا منصن علم عالم ہوں جس سے سوال کیا گیا پوچھا گیا عن علم ایسے, ایسے علم کے بارے میں عالمہ ہوں کہ جس کو وہ جانتا تھا یعنی جس سے پوچھا گیا ہے مشغول ہوں پھر اسلم اس کو چھا لیا چھپایا جا تو لگام لگائی جائے گی قیامت کے دن بل من منار آپ کی لگام تو رسول اکرم صلی اللہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ اگر کسی شخص سے ایسے علم کے بارے میں پوچھا گیا کہ جس کو وہ مشغول جانتا تھا تو پھر بھی اس مشغول نے باوجود جاننے کے اس سائل کو نہیں بتایا جو اس نے پوچھا تھا تو اس مشغول کو قیامت کے دن جس سے سوال پوچھا گیا ہے قیام کے دن جہن لمکی لگام لگائی جائے گی آزم اللہ تو یہ ہے سائل اور مشغول کے حوالے سے اس, اس حدیث میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی بات کا جواب ساحل کی سمجھ سے بالہ تر ہوتا ہے اس لیے بھی حکمت کی بنا پر اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ساحل کو جواب نہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ ایسی صورت نہ ہو یہ حدیث اس کے متعلق نہیں ہے حدیث اس کے متعلق ہے اس شخص کے متعلق ہے کہ سامنے والے نے کوئی سوال پوچھا اور یہ جانتا تھا کہ اس کا جواب کیا ہے اور مخاطب اس بات کو سمجھنے کے لائق تھا اس کے باوجود بھی جواب نہیں دیا محسد کی بنیاد پر حسد کی بنیاد پر یہ کسی بھی وجہ سے تو ایسے شخص کے لیے بھائی تھے ورنہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے والا اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے یا اور کئی سارے صورتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ ایسی صورتیں سامنے آتی ہیں تو یہ اس کا متعلق یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ صاف صرحت اور شخص کے متعلق ہے کہ سامنے والا مخاطب اس کا اہل ہو تو جب آپ کو سمجھ سکتا ہو اور ساحل مسغول نے صرف اور صرف محض کسی اور ہٹدرمی کی بنیاد پر اس کو جواب نہ دیا ہو کوئی شریح ہوجو تو اس کے پاس نہ ہو تو اس لیے یہ واحد ہے اللہ تبارک و سب کی حفاظت فرمائیں اور دوسرا یہ کہ آپ پہلے حریث پڑھ کے آ چکے ہیں کہ بلو آدمی و لو کہ میری طرف سے تم پہنچاؤ لوگوں کو کہ وہ ایک نہ ہو پھر اسی جی طریقے سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے آپ رس السلام شاید فرمائے عمران سمیا مقالتی فو آحا فیا نے دعا فرمائی ہے اس شخص کے لیے نظر اللہ عمران اللہ تبارک بات اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو سمیا مقالتی جس نے میری بات کو سنا فوا پھر اسے محفوظ کیا یعنی اسے یاد کیا خوب سمجھا غور فوج کیا اس میں فا کما سمیا پھر سننے کے بعد پھر اسے جا کر لوگوں کو ایسے ہی بتایا کما سمعا جیسے کہ اس نے سنا تھا ایسے شخص کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ نظر اللہ عبران اللہ تبارک و تر ترو تازہ رکھے تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے یہ جو حدیث ہم پڑھتے ہیں اور میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ ہم کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں کہ بعض جگہوں پر تو ایک ہی حدیث کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے یاد کرنے میں بہت زیادہ آسان ہے جوابلم میں سے ہیں بڑے جامع الفاظ ہیں الفاظ بہت کم ہیں معانی بہت زیادہ ہیں اور جب کبھی بھی موقع کی مناسبت سے کسی کو بھی موقع ملے اپنے بہن بھائیوں میں اپنے پڑوسیوں میں اپنے تعلق والوں میں اس طرح کی حدیث بیان کر دی جائے اور بتا دیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اس حوالے سے اور حدیث سنا دی جائے اس میں اپنا بھی فائدہ ہے اور دوسروں کا بھی فائدہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم نے جو اپنے اہل علم کے دعائیں مانگی ہیں اور یہ یہی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی یہی کافی ہے کہ نب ضر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تازہ رکھے اس شخص کو بہت بڑی بات ہے یہ اللہ لیکن یہ بات بڑی اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ احادیث کو بیان کرنا اس میں انتہائی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ سے کوئی ایسی بات کو بیان کر کے اس حدیث کی طرف منسوخ کر دینا انتہائی غلط بات ہے کسی بھی بات کسی بھی بزرگ کی کسی عالم کی کوئی بات سن کر اس کو یہ سمجھ دینا کہ وہ حدیث ہے اور آگے اس کو یوں بیان کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ آپ نے یہ بھی شاید حدیث پڑھ لی ہوگی کہ منقزبہ علیہ متعمدن فلیہ تباد و منگ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جس نے ہمارے دین میں کوئی اس طرح کی بات پیدا کی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں پہلے سے بنا لے اس لیے حدیث کے بیان کرنے میں انتہائی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جب تک کامل اور مکمل یقین نہ ہو اس وقت تک حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے اور اس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ بیان کر دیں لیکن یہ نہ کہیں کہ وہ حدیث ہے جب تک آپ کو مکمل طور پر یقین نہ ہو اور جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ حدیث ہے پھر بھی اس میں مفہوم حدیث کہہ کر اس کو بیان کیا جائے کہ حدیث کا مفہوم ایسا ہے ورنہ معلوم نہیں ہوتا کہ کامل حدیث کیا ہے اس کے کیا تقریب و تاخیر اس کا مواد اور قبل کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو مفہوم حدیث کہہ کر اس کو بیان کیا جائے تب کہ جب یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ حدیث ہے لیکن جب تک معلوم نہ ہو کبھی بھی اس کو حدیث کہہ کر بیان نہ کیا جائے خیر تو یہ ہے واحد اور شخص کے لیے کہ جس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے نہ بتائے کوئی طالب علم آیا ہے کسی استاد کے پاس یا طالبہ ہے اپنی کسی معلمہ سے یا معلم سے کوئی بات پوچھے اور باوجود اس کے کہ وہ معلم یا معلمہ جانتے ہیں اور وہ پھر بھی اس کو جواب نہ دیں تو یہ غلط بات ہے ٹھیک ہے یہ حق تلفی ہے طالب اور طالبہ کی کہ معلم یا معلمہ نے اپنا حق ادا نہیں کیا اس لیے جب کبھی کوئی پوچھے جس حد تک پوچھے اور اس کو بتانا چاہیے اور ضرور بتانا چاہیے جس حد تک علم ہو جہاں علم نہ ہو اور کھلے الفاظ میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہیے کہ میری معلومات میں نہیں ہے آپ کسی اور سے پوچھیں ٹھیک ہے جی لیکن جب معلوم ہو تو پھر کسی ایسی وجہ سے محض انکار کر دینا یہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ایسا شخص ہوگا کوئی ایسی معلومات یا کوئی بھی ایسی کوئی ایسا مرد ہو یا عورت ہو کسے باشد کوئی بھی ہو باوجود اس کے اس کو سوال کا جواب معلوم ہوگا صحیح معلوم ہوگا پھر بھی کسی وجہ سے نہیں بتائے گا محض ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی دینی پہلو ہو اور کوئی اچھا پہلو ہو پھر تو الگ بات ہے لیکن محض کسی ہوگا غلط ہوگا عالم ہو جس کو وہ جانتا تھا سما قتم ہو پھر اس نے اس کو چھپایا الجم یومل قیامت بھی قیامت کے دن آپ لگام لگائی جائے گی ترکیب من شرطیہ سوئلہ فعل مجھول ضمیر نائب فائل انجار علم موصوف علمہ علم فعل ضمیر اسم فعل ہو ضمیر مفہول بھی فعل اپنے فعل مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کا صفت موصوف کے لئے موصوف صفت مل کر مجرور چار انجار کے لئے جار مجرور مل کر متعلق مطلب ہو سوئلہ فعل مجھول کے سعید فیل مجہول اپنی ضمیر نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر معتوف عالے پھیلیا خبریہ ہو کر معتوف عالے آتفا قطب ہوا فائل ہو زمیر مفور بھی ہی فیل اپنی ضمیر فائل اور حضمیر مفور بی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر معطوف ماتوفا لے اپنے ماتوف سے مل کر یمنا ماتوفہ ہو کر شاجم یومل قیامت الجم پھیلے مجغول وزمیر نائ فائد یوم قیامت یوم مظافر قیامت مظافر مزاح مظافر مل کر مفول فی بازار جامع مصرف مینار زرف مستقل صفت موصوف صفت مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے الجمہ فیل مجھول کے الجمہ فیل مجہول ضمیر نائ فائل فی اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فیلیا خبریاں شردیاں حدیث نمبر دو سو بارہ ابو علامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ افتیہ بغیر علم کانا ہو من افطاہ من اشارہ بےرم عالا فقد خان اس حدیث مبارکہ کے بھی دو حصے ہیں پہلے میں یہ فرمایا گیا کہ من افتیا افتا یفتی مانا ہوتی فتوہ دینا فتوہ مطلب کسی سوال کا جواب ہوتا ہے ایک اصطلاح ہے یہ فتویٰ کی من اس کی یا میں جو فتوا بغیر علم کے دیا گیا ہو تو اس کا گناہ ہوگا علامن اس شخص پر افتاہ جس نے اس کو وہ فتوا دیا ہے پہلے انگلش میں تو فتوے کے حوالے سے بیان ہوا کے پہلے ٹکڑے میں حصہ ہے ابھی امن اشار امن اشارہ اور جس نے مشورہ دیا اپنے بھائی کو وہ جانتا تھا کہ کام کے علاوہ میں ہے قد خان تو اس نے اس دوسرے آدمی کے ساتھ خیالت کی دو حصے بیان ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کے پاس آیا اور اس سے فتویٰ مانگا کسی بھی سوال کا جواب مانگا فتوے کی صورت میں اور اس نے وہ غلط جواب اس کو دے دیا اس کو صحیح جواب نہیں آتا تھا اس نے غلط فتوا اس کو دے دیا غلط جواب دے دیا بغیر تحقیق کے فتویٰ دے دیا اب اگر وہ سامنے والا جا کر اس پر عمل کرے گا اس جواب پر تو اب یہ ہے کہ وہ غلط جو عمل کر رہا ہے اس کے غلط عمل کا گنا اس شخص کو ہوگا جس نے اس کو وہ فتوا دیا ہے ٹھیک ہے جی مطلب جانتا تھا جواب دینے والا کہ میں غلط جواب دے رہا ہوں اور معلوم تھا کہ اس نے اس کو غلط جواب دیا ہے اس کے باوجود اس نے اس کو جواب دے دیا اور وہ جا کر اس پر عمل کرتا رہا یہ سمجھ کر کہ میں نے اب فتویٰ لے لیا ہے اب اس غلط کام کرنے کا جو گناہ ہوگا وہ اس شخص پر ہوگا جس نے وہ غلط فتویٰ دیا ہے جھوٹا فتویٰ دیا ہے کہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کسی معاملے کے حوالے سے عام طور پر ہر کوئی اپنے بہن بھائیوں میں سے عزیز و قارم میں سے رائے لیتے ہیں مشورہ لیتے ہیں تو اب اگر کسی شخص نے دوسرے سے رائے لی مشورہ لیا اپنے کسی معاملے کے بارے میں کہ مجھے اس میں مشورہ دو میرے سامنے دو معاملے ہیں کیا میں اس کو اختیار کروں یا اس کو اختیار کروں تو اب سامنے والے کو پتا تھا کہ مسئلے یا اچھا کام اس کے لیے تو پہلے والا ہے لیکن اس کے باوجود جانتے ہوئے بھی کہ مسئلے یہ بہتر کام پہلے والا ہے پھر بھی اس کو مشورہ دے دیتا ہے کہ تم دوسرا کام کر لو باوجود جاننے کے خیر اور بڑھائی پہلے والے معاملے میں ہے پہلے والے کام میں ہے لیکن پھر بھی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم دوسرا کام اختیار کر لو اس لیے زد ہوگی کسی زد کی بنیاد پر حسد کی بنیاد پر کہ کہیں آگے نہ نکل جائے اور اس کی دو چار لوگ عزت نہ کرنے لگ جائے پھر حسد کی آگ میں میں نہ جلنے لگ جاؤں تو اس بنیاد پر وہ کیا کر دیتا ہے اس کو بہتر مشورہ نہیں دیتا بلکہ اس کی نظر میں جو آ... بہتر نہیں ہوتا وہ اس کا مشورہ دے دی دیتے ہیں تو اس شخص نے یعنی مستشار جس سے مشورہ لیا گیا تھا اس نے حیات کی اس لیے کہ اس کے پاس